رحمان سامعین قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو یہ عام لوگوں کی مستقبل کی بدکسمتی سے اس سے متاثر ہو کر اسلامی جواب اپنے منشور کا اور اپنے دستور کا اور اپنے بانی حضرت مولانا سید ابو العالی مزودی رحمت اللہ علیہ کا ان کی افطار کا بیڑا کر ساتھ بات کر سنا مولانا موزودی علیہ الرحمت نے کمیونسٹوں کے مقابلے میں ان کے اس نظریے کو باطل کرنے کے لیے ایک انتہائی والا کتاب تعزیل ملکیت کے نام سے لکھی نمین کی ملکیت کے نام سے لکھی جن کے اندر انہوں نے قرآن و سنت کے ذرائع سے ثابت کیا کہ ذرائع پیداوار اپراد کی ذاتی ملکیت ہوتے ہیں جس شخص نے حلام طریقے پر ذرائع پیداوار کو حاصل کیا ہو دنیا کے کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ اس سے اس سے یہ پیداوار کو چھیننے کی گزارت کرے ہاں یہ الگ بات ہے اگر کسی شخص نے کوئی مال حرام طریقے سے کمایا ہو حکومت کو معاشرے کے سربراہوں کو ایک بہت بہت حاصل ہے وہ حرام ان کے کمانے والے کو سنا بھی دے اور اس خراب کی کمائی کو اس سے واپس لے لیکن شری طور پر جائز طور پر حلام طور پر اگر کسی شخص نے کوئی چیز کمائی ہے تو یہ کوئی شخص اس نے اس کی حلال کمائی کو چھیننے کا ہاتھوں نہیں رکھتا یہ سیاح کا بنیاد اس اسلام کی دنیا بھی اس بات پر پا ہے اور مولانا نے کسی کو دنیا بنا کر یہی یہاں وصول ہے کتاب و سنت کے اندر قرآن و حدیث حریف کہ اگر اس طرح لوگوں کے حقوق کو ختم کیا جائے کوئی جھوٹ مار کی جائے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا لوگوں کے اندر حلال رزت کی فراہمی کی جذبات اور انگے ختم ہو کر رہ جائیں گے حلال کمانے کے لیے جدوجہد نہیں کہے گا اصولوں کو بنیاد بنا کر مولانا نے ان افطار کی جو خالص کمزم کی میرا ہے شریف کی بچسپتی سے سلکار علی کے افتار نے اس ملک کے اچھے خاصے لوگوں کو خاصا متاثر کیا میں سمجھتا ہوں کوئی بات نہیں جس کو متاثر کیا کیا لیکن یہ سرمناک بات ہے کہ کوئی تین نوجوان مسلمان جماعت مذہبی جماعت کسی کے کے اوتار سے متاثر ہو کر اپنے نظریہ تبدیل مولانا مودودی نے سخت حال پر کی منصور کے اندر تمام کرنے کی ملکیت کی حیثیت یہ کتنا اس لیے زور نہ پکڑا کہ ایک ناتھ اسلامی نے سمجھا کہ بہرحال ہمارے بانی کے اوتار واضح ہے اگر ہم نے اس کو زیادہ اجاگر کیا انتشار کر رہا ہو وہ خاموش ہو گئے افسوس کی بات یہ ہے کہ چند لوگ جو کہ اچھے ہوئے اچھے ہیں میں ان کی نیتوں پر حملہ نہیں کرتا لیکن ان سے بالکل نہیں بھایا کتاب و سنت سے بالکل نوازے انہوں نے بھی سختی شہرت کے لیے کہ لوگ ہم کو ترقی پسند ہے اس بات کو یہاں تک اپنایا اور وہ بات کہی جو آج تک چودہ سو سال کی تاریخ میں کسی نے نہیں کری انہوں نے کہا آپ زمین کو ٹھیکے پر دینا حرام ہے دی. آج تک پوری شریعت اسلامیہ کے اندر کسی نے یہ فروغ دیا کیوں نہیں دیا کے ساتھ بات کرواسکتا کی روایت ہے کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی زمین ٹھیکے پر دی اور رسول اللہ خوب ہوئے وہ آپ کی زمین ٹھیکے پر دیب کو چاہ بے بہو یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے اس کا بچہ رسول حرام میں آ سکتا ہوں ناک بات یہ ہے لوگ سچی کے لیے یا اپنی جہالت کی بنیاد پر مسائل کسی جماعت اسلامی نے بھی حرام نہیں کہا کسی جماعت نے جنہوں نے متفقر ہوئے بھوٹوں سے سادی نے ملکیت کا قانون انہوں نے بنا انہوں نے بھی اس کو حرام حلال حرام کی بات انہوں نے نہیں چاہیے جائز نجیز کی بات نہیں ان کا مطلب کی بات کی بات بیوک انہوں نے حرام کرنے شروع کیا اور بخاری کی ادیس ہے کہ رسول اللہ اپنی موت تک اپنی زمین ٹھیکے پڑی ہے پھر اس پر بس نہیں بلکہ ابو بکر نے بھی رسول کی زمین کو ٹھیکے پر دیا پھر عمر نے رسول کی زمین کو چھکی حیرم کی بات اتنی حیرت کی بات کہ عقل بالکل پیدل عقل سے پیدل ہوگی ان میں سے دس لوگ مجھ میرے پاس آئے میں نے ان کو کہا سنو پہلے اپنے علم کی اطلاع کرو پہلے پڑھو صرف چار لک دینا اس کو کوئی علم نہیں کہ جس مسئلے میں میں نے ساتھ کہا ہے ابھی آپ جان موجود مجھے میں نے مسئلہ پوچھا ہے جانور کے بارے میں میں نے کہا ان کو معلوم نہیں یہ رنگ بڑا مشکل مسئلہ ہے ککی ککی کا جو لوگ نسلیں پڑتے ہیں وہ بھی مسئلہ جانتے ہیں کہ جانوروں میں کتنے کتنا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ان سے کوئی پارا نہیں پڑا مجھے کبھی بات کا نہیں پڑا اس لیے میں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے بنا اس بات کے کہ میں یہ کہوں مجھے یاد نہیں اللہ رسول کے جن میں ایسی بات لگا دوں وہ اللہ رسول نے نہیں کہی مجھ کو قیامت کے دن رب کیا رب کی بارگاہ میں جواب دوں گا نیند کے بارے میں معاملہ کرتے ہوئے سطح دیتے ہوئے خود قبول کرتے ہوئے بہت مقاب ہوا تھا اور اس میں کوئی بیلونی کی بات نہیں میں نے کہا ہے ابھی جو میرا چھوٹا بچہ ہے سب سے چھوٹا سب سے چھوٹا آٹھ سال کا اس کو میں کہوں تو پانچ منٹ کے بعد رقص دیکھ کے آئے گا کہ اونٹوں پہ کتنی زکاط ہے اور بکریوں کا بڑا موٹا بچہ لیکن چونکہ ہم دیہات میں نہیں رہتے شہروں میں رہتے اور شہروں میں کوئی جانور نہیں رکھتا اس لیے میں نے واضح طور پر ظاہر کوئی آدمی مجھے پالا نہیں پڑتا کچھ ضرور ہے کہ آدمی ہر بات میں ٹانگ رہا ہے میں ایسے ہی ایک شخص کو جب میرے پاس گھر تشریف لائے میں نے بڑا سخت ویا میرے پاس آئے اور ان کو کہہ دے دیا آپ نے بڑا سخت فضلہ میرے مطلب کیا میں نے کہا میں نے لیکن میں یہ کہتا ہوں جو ایسی چیز کو حرام رہتا ہے جو رسول اللہ نے کی ہے اس سبھی سے نماز نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ رسول اللہ کا ہے یعنی رسول اللہ کا پتہ نہیں اس کو پتا چل ہے یہ انتہائی گاخی کی مسالت کی بات ہے اس لیے پھر اس سے فتنوں کا دروازہ کھلتا ایسے بچوں کا دروازہ کہ جو سوائے کانونے اختیار کیے ہوئے آپ اس دروازے کو بند اگر زمین جو دریا پیداوار ہے اس کو ٹھیکے پر دینا حرام ہے تو مکان کو کرایہ پر دینا کیسے حلال ہو وہ بھی دریا پیداوار سمجھائیے میرے پاس نہیں پھر مکان کرایہ پر دینا کیسے حلال ہوگا پھر گاڑی بس کرایے پر چلانے کیسے حلال ہوگی سارا ٹیکسی کرایہ پر چلانی کیسے ہزار ہے پھر فیکٹری ٹھیکے پر دینے کیسے ہزار ہے یہ جیسا کہ جو کام کو یہ کس طرح محمد اللہ سارے کام کیا کرتے دنیا کے اندر ایسا بندہ ہے جو سارے کام خود کرتے ہیں؟ بولو تو فیکٹری آپ خود چلاتے ہیں ساری جاتا ہے چلاتے ہیں اور مزدوروں کو بونے دے کر آپ یعنی مزدوروں کی دو ترقی چلتے ایک بونس پر آتے کے ہوئے, نفع میں ہوئے آپ نے کہیں کیے ہوئے کچھ کی آپ نے نوکری رکھی ہوئی ہے یہ کیا بات ہے انتہائی ہے اور مجھے میں پورے وصول کے ساتھ کہتا ہوں ایسا مسئلہ بیان کرنے والا مکمل کا ہے اور اس کو جس کے کوئی مسئلہ بدلا دیا ہے لوگوں میں بنا مجموعی بھائی ہوتے اس مسئلے پر کیا کر رہے ہیں کوئی بات ہے بات کا خوف کرنا چاہیے جو کام رسول اللہ نے کیا جو کام ربول بکر نے کیا جو کام عمر نے کیا پر صلی اللہ علیہ ناط کے وہی تھے اگر پچھلی بھی کوئی ان سے جرہ سی ادھر کی بات ادھر ہوتی آسمان سے نہیں آ جاتی کتنی موٹی بات ہے آپ اچھی طرح جس پر سمجھ کے جائیے کوئی شرم کی بات اور افسوس کی بات یہ ہے مجھے زیادہ پر پوچھا ہو وہ مجھے کوئی نہیں کہ وہاں جا کے اپنے خطبے میں کہا جی پوچھا وہ تو بچے کو نے بلبل پڑی ہے اس کو بھی, ہے۔ یہ بھی تو بڑی بات ہے وہ جاہل کہہ سکتا ہے جس نے مدرسے کا چیئر دیکھا جس بچے نے ہمارے مدرسے کے ابتدائی بچے نے کہیں گے اور وہ جا کے اپنے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے جی مجھے کوئی حدیز نہیں سکتا عجیبوں کی بات ابتدائی عزیز کی کتاب میں آتا ہے کہ خیبر جو تھی محمد رسول <سؤال> اللہ نے دی رکھی پھر ابو بکر نے دیے رکھا پھر رکھا رسول اللہ کے فیصلے کے مطابق کسی غیر مسلم کو رہنے کی اجازت ہو نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ کے خیبر سے یہودیوں کو مرغی حیض اس کے اندر کیا بات ہے نکالی میں نے اس بزرگوں کو سمجھایا تھا اگر آپ کو مسئلے کا شوق ہے حلال حرام کا فتوا نہ بھی آتا یا کتنی مسئلہ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں مسئلہ میں بچاتا ہوں فتوا میں نہیں دے سکتا فتوا سے میں نے کہا اگر کسی کو شوق ہے تو یہ کرے جس طرح صاحب نے کیا ہے مسلح بےڑا گرم بھی کیا ہے بچایا بھیڑا گرم تو ضرور ہو گیا لیکن کم از کم شریعت کے اندر ترمیم کی ضرورت تو انہوں نے شریعت کا نام بدلا کہا جی مسلط ہے چلو میں تو اس پر بھی اعتراض کرتا ہوں کہ یہ بھی کہنا نہیں چاہیے اگر مسلط ہم لوگوں کی دیکھیں گے تو پھر یہ مسلط کی کوئی انتہا پھر آدمی چلتا ہی جاتا ہے مسلطوں کے پیچھے جی. لیکن میں اس بات پر جہاں تنقید کرتا ہوں جماثل پر وہاں ان کی تحثیم بھی کرتا ہوں ان کی تعریف بھی کرتا ہوں کہ قابل تاریخ بات یہ ہے کہ انہوں نے اس میں شریعت کا نام دے لیا بالکل اس پہ جائز باتیں یہی بات میں نے اس بزرگ کو بھی کہی تھی کہ آپ کو اگر مسئلے کی تاکین کا شوق ہے چاہیے اس طرح کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے حرام حلال رام حلام رسول اللہ کا نام آتا ہوں ان کو کیا ہاتھ ہے رام حل کے میرا ایمان یہ ہے مسئلہ یاد رکھیے گا قیامت تک انشاءاللہ شاء آپ کو فائدہ پہنچائے گا جس مسئلے کے اندر صحابہ کا اختلاف سن رہے ہو کہ نہیں سارے بول کے بتاؤ سن رہے ہو سمجھ بھی آ رہی ہے مسئلہ کی جس مسئلے کے اندر صحابہ کا اختلاف سمجھو اللہ کے فضر سے اصولی مسئلہ الحمدللہ للہ چار دن مدرسوں میں گھٹنے توڑے اصولی مسئلہ آپ کو بچانے لگا ہوں. جس مسئلے کے اندر صحابہ کے درمیان اختلاف ہو اس میں حلال حرام کی بات ہو نہیں کرنی چاہیے اس میں حلال حرام کی بات ہو اس میں یہ ہی ہے. اس میں کیا کہنا چاہیے بہتر یہ کہنا چاہیے بہتر یہ ہے افضل یہ ہے زیادہ صحیح ہے لیکن حرام حلال کی بات جس میں صحابہ کے کی کیونکہ سارے کے سارے صحابہ رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ ہو اور چھ جا کے رسول اللہ کی اپنی بات اس کے بارے میں پر پر پر پر. اور پھر جو میں نے بات کہی ہے اس کو اچھی طرح پکا لے اگر ہم کمسٹوں کی سوشلسٹوں کی پیداوار کے رائے کے بارے میں ایک بات مان لے پھر اس بات کا کہیں اختیار پھر سارا چلتے چلو پھر جو دکان میں خود نہیں چلا سکتا اس دکان کو بھی دوسرے کو دینا پھر وہ بھی رہا. پھر کیا پھر تو آپ رہ گیا کمسٹوں نے پھر کیا منع کیا وہ بھی تو یہی کہتے ہیں جو بائے وہی کھائے جو کمائے وہی کھائے یہی کمرستوں کی, کی جنگ پھر تمہارے اندرستوں میں کیا پرک شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے یہ بات آئی تھی چونکہ اس بات کو اور پیارا لوگ مجھ سے پیش بار کردے میں کہا میں نے کہا کہ میں بھی پھر کبھی خدے میں کہہ کروں گا اب خدے کا بات تو سوار خود دیا جاتا تھا کیا میری حالت یہی ہے میں آج تک نہ کبھی مسئلہ بیان کرتے ہوئے کسی کی طرف اشارہ کرتا ہوں نہ کبھی میں نے نام لیا بلکہ میرا دستور سترہ سے یہ ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کا نام لے کر مجھ سے پوچھے تو میں نے تو مسئلہ ویسے پوچھو نام لینے کی ضرورت ہے ہم بندوں کی مخالفت نہیں کرتے ہم تو مسئلے کی ہم اور باطل کی مخالفت کرتے لیکن چونکہ یہ بات اخبارات میں بھی بہت آئی ہے اور ایک اچھے بڑے دوست جن کو لوگ اچھے میں ان کو جنگار سمجھتا ہوں لیکن خر سالوں کو خراب کرے اور اپنی کوئی گراؤنڈ نہیں اور एक में तुमा करते था था। उनको पते नहीं आता पता नहीं कुछ नहीं तो नहीं इलम के अंदर वो अपनी टांग से हेड़ शुरू कर दें ये इलम के बताया मैंने उनका मतलब सुना है मतलब क्या कहते हैं मुझे इसका नहीं पता आपने मतलब के अंदर کئی عام مسائل کو آپ کہتے ہیں آپ کے مولوں سے جاتے اس وقت اتنے بڑے بچے کو آپ اور پھر کا نتیجہ اتنا ہو جس پر میں بہت زور لگا کے آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بچسپتی کی بات ہے کہ اگر ایک دفعہ بے راہ روی کا جدت پسندی کا تجرب کا دروازہ کھول لگائے پھر اس دروازے کو کبھی بند کیا جاتا تھا گرمی والا بند ہوتا اسی لیے محمد فین کا طریقہ یہ اور امار کا طریقہ ہے کہ فتنے کے دروازے کو کھول نہیں نہ دو. فتنے کے دروازے کو ایک دفعہ کھل گیا پھر بند ہو سکتا یہ ہے اللہ, ہے. اللہ مجھ کو, کو اور ہم سب کو خال اپنے دین کی سمجھ اور اپنے دین کی خدمت کی کروائے بڑا اہم مت گیا ہے اتخاف کا. چونکہ اتحاص ہے اس لیے کافی گزر گیا ہے پانچ منٹ کے اندر اس مسئلے کو لیکن میں اس مسئلے کو کہنے سے پہلے دوبارہ آپ کو یہ بات یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جو شخص ایک دری آئے پیداوار کو حرام قرار دے باقی دریائے پیداوار بھی جہاں رہ سکتے ایک ہی ہے نا اصول تو یہی ہے کہ دو کہ لینے کا پیمانہ اور اور دینے کا پیمانہ ایک اصول ہے پانچ بجائیے نہیں بڑی باتیں بات میں نے کہی ہے اس سے سلسلوں کا بزن الگ کرے گا کے بٹوں نے کیا گیا ہے اب اس کی بیٹی نہیں کرتی ہے کہ ہم ڈی نیشنلائزیشن جو نیشنل کو ڈی نیشنل کیا ہے اس نے کیا ہے اپنا موسم والے اب اس کو پھر دوبارہ نیشنل کی صورت میں دربھ نہیں کریں گے اس کو پتا ہے کہ باپ کے بیٹا نے کر دیا سائنور مشین کا اور آج یہ بات لکھ لو کامونیزم دم توڑ چکا ہے اس وجہ سے کہ کمونیزم کی تھرو ہی ہو چکی میں نے جی کہا کہ کانونزم کی سب سے پہلی کی سب سے پہلی تجربہ روس تھی دوسری بڑی دار کیا دار دونوں کے اندر کمونیزم رائٹ نہیں ہوا دونوں کے اندر کوشنزم رائٹ ہوا مطلب یہ تھا کہ کمونیزم کی تھوڑی کام نہیں ہے کمونیزم کی تھوری کا یہ ہے کہ کوئی حکومت نہیں وہی حکمران کوئی فربرہ سارے ہی فربرہ بہت ابھی ہے انار کی اس کا نام سب نے خود کمزم کے سارے ساروں نے اور کمونزم کے براہموں نے کمونزم کے بھائیوں نے اپنی اپنی, اپنی تجربہ گاہوں میں اس بات کو محسوس کر لیا کہ کمونزم کو اپنے اپنے ملکوں میں رائج کیا جا سکتا سوشلزم رائج کیا سینڈکیٹ سوشلزم کے نام کرو سوشل کے نام کر سوسری بات نہ سمجھے آج روس اتنا بڑا ملک ہے کہ پورے دنیا کے نقشے پر کتنا بڑا ملک کو ایک دوسرا موجود ہو روس نے غیر اتنی ختم کیا کہ لوگوں کے اپنے لڑکیے کو محدود کیا لوگوں کے اپنے لڑکیے کو محدود کیا ختم نہیں کیا اپنے لڑکیے کو محدود کیا نتیجہ یہ اس لیے کہ غیر مگر بڑا ملک اپنی کافی ضروریات کا غلہ بھی پیدا کر سکتا امریکہ بدلاش ملک ہے بہت برا ملک ہے لیکن ذاتی لکیت کے اصول کی بنیاد پر روس سے کہیں سوٹا ہونے کے باوجود کروڑوں تک غلّہ پوری دنیا کو سپلائی کرتا اور یہ فطری بات ہے نیچرل بات ہے اللہ کے اصول قدرت اور فطرت کے مطابق مجھے اگر پتا ہو کہ یہ جو زمین ہے جس کے اندر ہم کھڑے اس کی پیداوار کے اندر مجھ کو کوئی منفر حاصل نہیں ہوئی مجھ کو ترکی طور پر کوئی نفع نہیں ہونا مجھ کو کیا ضرور پہلے تو بات کر اپنے آپ کو چکا ہے میں تو دو روٹی مجھ کو مل جائے دو عجیب بہت مل جائے یہ ہم نے بیٹھے تھا میرے کو مل جانا یہ قدرتی بات ہے اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے نے جو نکل آپ نے پیش کیا تھا مکم کو چکا اس نے کہا تھا کہ اصل چیز فرمایا ہے آج انسان فطرت نے پارک کیا کہ جھوٹ بولتا تھا آج کہتا تھا اصل چیز فرمایا نہیں ہے اصل چیز اللہ کا دیا ہوا نصیب اور دوسرے طور پر اللہ کی دی ہوئی نقص ہے سارے لوگ جو ہم جا رہے تھے آئی کے ساتھ جتنے اڈیا ہیں سارے ان کے پاس پاکستان بنتے ہوئے کچھ بھی نہیں تھا لے کے آیا تھا سب کے پاس کچھ نہیں تھا سب نے ایک جگہ شروع کیا پھر وہ سینتالیس سے شروع میں ان کی بات کرتا ہوں سب نے اکٹھا شروع کیا کسی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا کیا وجہ ہے کہ اس کروڑ پتی اوڈیا ہے ایک رکان آ اور ایک بات دکان ہے دو بھائی کھولتے سے ایک کتنا پرواز ایک جیسی دکان کی بازار کیسی مارکیٹ کیسی منڈی ایک ہی جگہ ایک ہی, ہی, ہی, ہی بزنس کا گی کے گاؤں ایک بھائی سال کے بعد لاکھ روپیہ ڈاکہ نکالتا ہے دوسرا بھائی دس لاکھ روپیہ جمع نکالتا یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہوتا ہے کہ نہیں مگر میں یہ ابھی اور غریب کیسے ہو گے کا مطلب یہ ہے کہ صرف سرمایا سرمایہ کو ہی کراتا بلکہ اللہ کی رحمت نصیبہ اور دوسری انسان کی کاروباری آدمی مجھے اس کا اس لیے کاج ہوا کہ میں کاروباری کرنے میں پیدا ہوا بہت کاروباری سرمایا نہیں چلتا کاروباری آدمی سویا ہوا ہوتا ہے جیت کے اندر ان جو کاروبار کرتے ہیں اس کے دماغ کا کمپیوٹر چل رہا ہوتا ہے کہ صبح کس سے لینے ہیں کس کو لے لے سودا غریب میں ہے کس کو دیکھتا ہے جس کرتے ہوئے جینگر آدمی نماز پڑتا ہے اور اللہ مار کر دماغ نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں لیکن جینگر آدمی نماز کر کے باہر آتا ہے جس کربے بدلتے ہوئے اس کی دہ ہو جاتی ہے جیل نہیں آتی کیوں پتہ ہوتا ہے کربٹ یہ سرمایہ اگر کام کرتا ہے تو اس کو کروٹے بدلے جو سویا جاتا ہے اس کی قسمت بھی وہی کبھی کامیاب ہوتا ہے کاروبار کاروبار میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو ہے کہ اپنے دماغ کو ہر وقت کیا کہتے کہ کیا کر رہے ہیں اور اگر آدمی کو جنگل کی طرف کمرے میں لگا دیا جائے یہ لوگ لا کر ہائی کراؤ کراؤ دونوں کی ضرورت دماغ میں لے جائے تو قسم لگاؤں گا دماغ میں آنے کہ مجھے ضرورت ہے جہاں لے پیداوار میں حساب یہ کمپٹیشن کا جیسا ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت اجیت کے بارے میں سنا کے بات کو درخت اگر آپ ڈر جائیں کہ تو آج وہ ڈر نہیں لے تو کوئی بات نہیں کل انشاءاللہ شاء اللہ کارجات رکھنے پڑیں یہ بھی مسئلہ بڑا ہم کہ نہیں ہم بول بھائی سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ہے سر وہ کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا ساتھی جب مجھے ایک بکری کی جڑ کا بکری خریدتا ایک سونے کی اچھے بھی یوں کہہ لیجیے کہ سو کا نوٹ کر سکے بکری وہ آدمی بڑا ماشاء اللہ کاروباری آدمی بہت ہشیار جمع والے رشتے دار کافی طرح ہمارے ملک رشتے دار کافی طرح تھوڑی دیر کے بعد وہ آگے بکری آپ نے پکڑی سو روپئے کا نوٹ مجھ سے ہاتھ میں پکڑ لگا نئی بات وسلم کی بارکا میں دیکھ یہ بکری بھی لے لیا پھر سو روپیہ بھی چاہیے نوی ریسٹورینٹ کبھی کسی کا مال قبول کرنا سوارا تین سن سندر میں نکل رہا ہوں ہر چیز ہے اور بعد میں لگار بھی نہیں لیتا جو مطلب اور ایک جب ہم بعد میں نے کہا کسی نہیں پیروں نہیں مانتے میں نے کہا پیروں کو ہم مانتے ہیں دینے والا پیر ہم مانتے ہیں لینے والا, والا, والا پیر ہم نہیں مانتے دینے والا ہے تو ان کو ملوا دوڑ والا ہے ہو ہمیں بندہ آیا ہے سو روپئے کا نوٹ بھی پکڑا ہوا ہے بکری بھی لے کے آگے آپ نے فرمایا میں نے ایسا پودا کیا آپ خوش ہو جائے آپ نے نے کہا میں سارا بازار میں نے بکری لی یار اللہ جب بکری لی تو اس کو دو سو روپئے کا کر پھر دو سو روپئے کر کے سو روپئے کی پھر اسی طرح کی بکری لے کے آپ کے آپ نوٹ لیا آپ کو واپس کر بات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہ کاروبار میں برکت کر رہا تو کبھی ڈھانچہ اٹھا سکتا نہیں لا رہی نہیں لا یہ خالی صاحب کے پیسے کٹ گئے باقی کام نے مجھ سے ہی نہیں کبھی کیا وہ نہیں کرے جتنے بیو ری اور میرا ایک دوست ہے یہاں گا میں ڈرتا ہوں اس کو کبھی سوٹا لینے کے نہیں بھیجتا جب سودا لے کے آتا نا کے وہ کہتے ہیں کہ پتا ہے باقی جاتے ہوئے کتے ہیں تو میں تو کچھ کے وہل سودا لے کے کے کڑی مش ماری گئی بھائی وہ پوچھتی ہی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ سودا لیتے ہوئے چھوٹ بھٹک کے سودا لیا تھا سودا لیتے ہوئے چھوٹ بھٹک کے محنت کر کے سلوم کر کے سودا لیا تھا تلاش کر کے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا میں تھے وہاں صحابہ بالکل مخلوط اور کلاس ہو گیا ان سے پاس کے پاس کھانے کے لیے ایک ڈیڈی پیسہ بھی موجود کس لیے مخلوف ہو کے آئے ربی علیہ السلاح کی بارگاہ میں بالکل پیسہ نہیں اللہ کے پورا ہماری کافی اللہ سب اللہ تعالی کے لیے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے آپ نے ان کو پوچھا کیسے آن اللہ سب کیا کہا کچھ پرئی کا ابھی جب گھر سے چلنے لگا میرا بیٹا بھی میرے پاس تھا میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی میں نے اپنا مال مال بھی دیکھ کے اکٹھا کر کے اپنے پاس کوٹلی میں رکھا ہوا کہ ابھی میں نے ہجرت کر جاؤں مکھی میں رہا مشکل ہو یا رسول اللہ گھر والوں کو پتا چلا سسرال والوں پھر بھی چھین کرے گئے اللہ کے ابھی میرے ماں باپ کو پتا چلا بیٹا بھی چھین لیا دو لوگ بھی چھین لی اور کہہ لگے دو چیزوں میں سے ایک چیز پسند کرنا یا رسول اللہ پسند کر لو یا بیٹا اور نال پسند کر کہا اللہ کے ابھی میں نے سنا میں نے کہا کہ رب کی قسم ہے ایک بیٹا محمد کی محبت پہ ہزار بیٹا قربان یہ دنیا اس کی کیا احست ہے اگر آسمان سے زمین تک اللہ دنیا دے دے ایک طرح محمد اور رسول اللہ کی محبت ہو پوری دنیا کو ٹھکرا دو محمد کی محبت کو قربان نہ رکھ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح لطف کیا یا رسول آیا ہوں گھر میں کچھ بھی بعض کچھ بھی نہیں. رحمت کے کائداد سے تھا تمہیں کچھ نہیں لکھا تم سب کچھ پا کے آ گیا جو ایمان میں کے آ گیا اس نے سب کچھ پا لیا خوش کسی میں رہے بہت ہوئے ان کا بیویوں چار تھی کتنی تھی چار بیویوں بیویا ایک بیوی کو حصہ کتنا ملتا ہے کل جائیداد میں سے بیویوں کو کتنا حصہ ملتا ہے ایک بٹا اٹھ کل جائیداد میں سے بیویوں کا حصہ کتنا ہوتا ہے ایک بٹا اٹھ ایک بٹا آٹھ کو چار پہ تسی دیا جائے ایک بیوی کو جو رقم ملی آج سے چودہ سو سال پہلے کتنے سو سال آج سے پچاس سال پہلے ایک روپے کا شیئر بھی آتا تھا اور روپے کا من آتا آتا پچاس سال پہلے آج سے پچاس سال پہلے کسی نے لاکھ کا نام نہیں سنا ہوا چودہ سو سال پہلے کیا حال ہوگا ایک بیوی بی کو بتیس کا حصہ جو ہلا سیناروں نے اور لکھا ایک ایک بیوی بی کو بائیس بائیس لاکھ روپیہ ملا ایک ایک بیوی بی کو کتنا ملا بائیس بائیس لاکھ پچاس سال کو کیلکولیٹر نے کھول کتنا روپیہ اس کو بتیسٹریٹ کروڑ روپیہ بنتا ہے یہ عالم تھا دھارا ایک ارب اس اسی کروڑ روپیہ بنتا اس زمانے طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو ان کے بارے میں کثیر رحمت اللہ نے کہ ان کے پاس اتنے جانور تھے اتنا مال تھا اتنے تمنگ اور اتنے مالدار تھے کہ فرمایا ان کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے در خرید پانچ ہزار غلام تھے کتنے پانچ ہزار غلام لوکر نہیں پانچ ہزار غلام در خرید اور اس زمانے میں جب تم فیکٹری یا کارخانے نہیں ہوتے جی. زمانے میں کاروبار کے سنبھالنے کے لیے پانچ ہزار ہو رہا اب اگر ذرائع پیداوار کو آپ کنٹرول کریں اور کہیں کہ ذرائع پیداوار پہ قدر ہونی چاہیے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی اس مال و دولت کی جواز کی وجہ نظر رہ گیا مسئلہ مظاہرات کا میں نے پہلے کہا ہے کہ مظاہرات مزارمت کی طرح کا اگر مزارت حرام ہو تو پھر مشارکت بھی جائے اگر زمین کے اندر مزارت مزارت کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے آپس میں بھائی والی شراکت داری اگر زمین کے اندر آپ شراکت داری پر پابندی آج کرتے ہیں تو پھر کاروبار پر پابندی کیوں نہیں آئے باقی رہ گیا جو اختلاف کا مسئلہ مطلب. میں نے اس کی طرف پہلے اشارہ کیا کہ وہ کے اندر بعد مسائل میں اختلاف ہے لیکن ان کے لیے بڑے مختار الفاظ استعمال کرنے جاؤ محتاو الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور اصل جن مذاکرات کو یہ کہا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے ان کا مقصد یہ ہے کہ زمین بے آباد نہ پڑی رہے زمین بے آباد نہ پڑی رہے آدمی کے پاس لاکھوں ایکڑ زمین ہے نہ ان کی کاشت کرتا ہے نہ کاشت کرواتا ہے ایسی صورت میں زمین بے آباد ہے کہ مسلمان گھوم رہے اس لیے اس وقت ہے لیکن خیر اور عدم حرام کا فتویٰ کبھی علماء نے ان مسائل کو نہیں دیا نکات کن پر فرض ہے اور کن کو دی جا دی ہے قرآن نے ہر اس پر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم نے اپنے پروار میں ہر اس وقت قرض نداب کو فرض قرار دیا ہے جو نصاب کا مالک آج کے زمانے میں نصاب دو ہزار روپئے جس شخص کے بعد دو ہزار روپئے کے قریب موجود ہو اور اس نے کسی کا قرضہ ادا نہ کرنا ہو دو ہزار روپے پر ایک برف بیت جائے اس پر زگات خرچ ہو جاتی ہے یا ساڑھے سات کو لے جس کے پاس موجود ساڑھے سات کو لے موجود اس پر نہیں زکاة زکاة पर بالیں تجارت پر فرض ہوتی ہیں ہر وہ چیز جو تجارت کی نیت سے لی جائے نقد پیسہ اور سونا اور چاندی زیورات ان پر نکات خرچ जो تو دکان کے اندر مال پڑا ہوا آئی دکان کے اندر جو مال پڑا ہوا وہ تجارت کا بال ہے اسی طرح جو دوائیاں ہیں جوتے ہیں کپڑا ہے, ہے، غلہ ہے جو چیز بھی کے اث بیچنے کے لیے بڑی ہوشیا اس پر زکات اگر کوئی زمینوں کا کاروبار کرتا رہا اس زمین پر بھی زکاتے جو بھی نالج کا اس پر زکات کر دیں زکات جس کو لگتی ہے زکات کے نقارے قرآن کے آج سے آدمی کن نراط ہو دل ستارا ہو فدیروں کے لیے کے لیے اللہ بھی جو زکاف کی فراہمی کے لیے کام کرتے ہیں جن کو زکات کی فراہمی کے لیے معروف کیا جائے ان کو زباب دیتا تھا ولفولوں کو اگر کسی کے بارے میں یہ توقع ہو کہ وہ غیر مسلم ہے اس کو قریب لایا جائے تو مسلمان ہو جائے گا جا اس پر بھی تھوڑا قدروں کے آزاد کروانے کو غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں بلغالبین اللہ ہوغالبین جو مقروض ہو مقروضوں کو بھی سزا دی سکتی ہے تاکہ اپنے تعلق آفیر نبیل اللہ اللہ کی راہ میں جتنی چیزیں جہاد ہے مدرسے اور برض ہے را ہے کے کام ہے دینی ادارے جو بھی اللہ کی راہ میں چیزیں ہیں دین کی نشر و نشا ہے تبلیف ہے جن پر کتاب وقت طبی مسافرت اپنے گھر میں چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو جبر میں روکنے کو کساف ہو گیا ہے اس کو بھی کتار دی جا سکتی اب سوال جو سمجھنے کا ہے وہ ہے کہ کس رشتے دار کو دفاعی جاتا اس کے لیے میں نے قرآن و حیثیت کے مطالعے کے بعد ایک ضابطہ بنا رکھا آپ اس ضابطے کو سمجھے پھر انشاءاللہ کسی عالم یا مفتی سے قبضہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ذرا توجہ تھوڑے بات ضابطہ یہ ہے ہر اس رشتے دار کو لگ جاتی ہے جس کی عبادت آپ کے ذمہ جس کی عبادت آپ کے ذمہ نہ ہو جس کی عبادت آپ کے ذمہ ہے اس کو خود جس پر فرق ہے جس کی قبادت انسان کے ذمے ہے اس کو جباب خرچ کرنا فرض ہے اس کو زبان کا پیسہ سجائی بڑھاتی ہے کا چاہتا اور جس کی قبالت آپ کے ذمے فرض نہیں ہے اس پر زبان بیوی کی قبالت عادت کے بیوی کو سکا یہ نہیں ہو سکتا سال کے رہتے لوگوں نے ہلا بھی بنایا ہوا ہے اس طرح زکاف کرتی بیوی کی کفاظت کے حصے میں ماں باپ کی کفاظت بیٹے کے ماں باپ کو سکافر مطلب کرو خامد کی کفالت بیوی بی کے ذمے خاون کو بازا بیوی کی جمع لائی بیوی ابھی ہے کس طرح اس کے ماں باپ سے اس کو رات میں دیکھتا ملا خاون گاؤ اللہ ہے خاون کی کفالت بیوی بی کے ذمہ نہیں ہے بیوی بی کی بارت باپ کے خود پر بہن کی بارت بھائی کے ساتھ نہیں ہے بہن کی قبالت بھائی کے سو نہیں ہے بہن اگر خود سے تلاش ہے خود کا بالکل کٹرو ہے یا اور غریب ہے بھائی اللہ نے سب پوری بش ہے بھائی اپنی بہن کو زبان کیونکہ اس کی عبادت اب اس کے دن نہیں ہے یہ روڈ کا فائدہ ہے بھائی کی عبادت بھائی کے دن میں ایک بھائی کو اللہ نبا دیں گے دوسرے کو دس اپنے سب بھائی کو دسا دیکھ بھاجے بھاجیاں بتیجے بتیجیاں کوبھی کالا اس کی عبادت بسے کے اوپر زمے کا مطلب فرق ہے ویسے عبادت حق ہے انسان کا بھی لیکن ان کا معدہ انسان کے زندے فرض نہیں ہے اس لیے ان کی اوپر انسان اگر اللہ نے اس کو بخشی ہے تو ان امیزوں کو زبان یہ ملک کا فائدہ ہے جن کی عفاظت فرض ہے ان کو زبان نہیں کرتا اور جن کی عفاظت فرض نہیں ہے ان کو زبان درد ہے مطلب یہ ہے کہ احتقاف کے لیے اکیسویں کی شکو کل بیس روزے پورے کر کے کتنے روزے پورے کر کے بیس روزے پورے کر کے دو طرح سے رات کو بہرحال گزارنی ہے رات بہرحال جاگ کے گزارنی ہے وقت کتنے کیونکہ یہ کاک رات ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار کروایا ہے کہ لہلت القدر پانچ طاقر اللہ قرآن پاک میں رب الجلال انسل نہ ہو اے مسلمانوں فروغ اللہ اپنے محبوب کو خاطب کر کے ہم نے اس قرآن کو لہلت القدر میں نازک کیا اور اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم ہے کہ لہلت القدر کیا ہے لہلت القدر خیر من شہر ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر برابر نہیں تھا ہزار مہینے کی راتوں کے برابر نہیں کہا بلکہ کیا کہا بہتر ہے اس ساری رات اللہ کے فیصلے اور اللہ کی رحمتیں بندوں پہ اتر گیا اس رات کی خوبصورتی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروارا میں نے اس نام کو رمضان کے پہلے عشرے میں تلاش کیا رمضان کے پہلے عشرے میں نہ بھی پھر دوسرے اشرے میں تلاش کیا رمضان کے دوسرے عشرے میں بھی پھر رمضان کے تیسرے عشرے میں تلاش کیا آگرہ دیکھو تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی امت کے مومنوں کے لیے کتنی آسانیاں بہن پہنچائی اللہ اگر کہتے کہ سارے مہینے میں, میں تلاش کرو تو مومنوں کو سارے مہینے تلاش کرنا پڑتی اور بڑا مشکل ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پبایا اللہ نے میری امت کو نوازا ان کے لیے آسانیاں بہن پہنچائے ان کے لیے کہا کہ آخری عشرے اور اس کو بھی محدود کر دیا کہا آخری عشرے کی پانچ تاخرات آخری عشرے کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا اذا دخل العشر شب رہو لیلہو قد احلا نبی پاک کا دستور یہ تھا جب آخری کہا تھا اپنی کبر کس لیتے ساری رات جاگتے ساری رات حدیث کے اخبار میں ساری ساری رات دے، آئی آحلہ، ساری رات قضا اپنے گھر والوں کو بھی پچ رات اور کتنے خوش نصیب ہے جن کو یہ پانچ راتوں میں سے اللہ جاگنے کی توفیق عطا کرا اور ان پانچ راتوں میں سے کسی ایک رات میں شریک رہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرایا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 عجر اللہ کے سن لو کیسے القبر تمہیں عطا کر دی ہر سال اگر کوئی چالیس برس تیس برس بیس برس ان پانچ راتوں کو, راتوں کو گزار دیتا ہے چھاپ کے اللہ نے اس کو کتنا سواب عطا کیا ہر سال تراسی سال کی بات اور بیس سال جس کو مل گئے سترہ سو سال کی عمر سے زیادہ سواب ہوتا. سترہ سو سال کی عمر سے زیادہ اس لیے اللہ کے رسول کے بعد میری امت کی عمریں تھوڑی سواب اللہ کے بندوں دن راتوں کو جاتا اور موتکف کے لیے یہی ہے کہ وہ موتقب جو کہ مسجد میں گوشے میں آ کے بیٹھ جاتا ترائی میں اللہ کو منانے کے لیے اللہ کی یاد منانے کے لیے اللہ اس کے سونے کو بھی عبادت قرار دے دیتا ہے جاگنے کو بھی عبادت کرا دیتا پھر وہ ان پانچ راتوں کو جاپ کے گزارا جو اتکاف نہیں بیٹھ سکتا وہ ویسے ان پانچ راتوں کو جاپ کے گزارے لوگوں یاد رکھو اللہ نے یہ ساری راتیں ہمیں بخشنے کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے رکھی تھے کہ مومن بہانہ تلاش کر لے میں ان کو معاف کر دوں آؤ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی نیت باندھو کہ اللہ کے سے ان راتوں کو ہم نے اللہ کا قرآن سنتے ہوئے، اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہوئے اللہ کے کلام پاک کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے پراوین سنتے ہوئے انشاءاللہ ان راتوں کو گزارتا ہے سارے ہاتھ اٹھا دیتا کہو انشاءاللہ سارے سارے انشاءاللہ ان شاء اللہ سارے ان شاء اللہ جاگ کے گزار دیا کیوں بھائی بولو بھی نہ منہ سے بھی اونچی بولو اونچی ان شاء اللہ اور اللہ کے بندو نیت کر لو آج ہی سے سوال ملنا شروع ہو جا گا ان شاء اللہ اس لیے پھر پانچوں راتوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے دعا کون سی مانگنی چاہیے حضرت محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا